صلّ على محمد وعلى آل محمد لما سليت على إبراهيم لعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد لما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم و burnout مجيد سبحانك العلم لما إلا علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي انما قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم يسر لي ورس بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يريد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها دليلكم اينما كنتم اللہ ہو بما تعملون اللہ بما ہو دی ماتا نو پروگرام میں یہ بیان ہوا تھا سو فیا کر رہے سب سے خطرناک انتہائی ناپاک مجس عقیدہ ہے شیف یا خود ناپاک کے لوگ ہیں اور یہ سارا طبقہ انتہائی گمرا قسم کے لوگوں کا طبقہ ہے ان کے عقیدہ کا جو موجود کھانے پیمائیں سب سے بڑی ہے حدی وجود سے مراد ہے کائرات جو وجود ہے اس کی دردت ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ سارا قوم یا سارا عالم خلط ہے اور یہی اللہ ہے وہ جدا وجود نہیں ہے ابن عربی جو اس فکر کا دانی شمار ہوتا ہے اس کی یہ تحریر ہے شرکاش انشے کا تل کا ور حلف ان شیت تلتا اور حق اس جہاں کے بارے میں اس عالم کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ دوتاؤں پہلے خواہش جہاں کو مخلوق کہہ لو اور خواہش جہاں کو اللہ کہہ لے وجود ایک یہ دو جدا وجود نہیں ہے دوسرے کہتے کہ ہیں کہ صوفی جو ہے یہ عیسائیوں سے برے کافر ہیں عیسائیوں نے صرف ایک وجود کو اللہ کہا تھا مطلب کفر اللہ دید نہ ان اللہ اور مصرف ہم نے ان لوگوں کا کچھ بڑا پلے درجے کا قسر ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے کیونکہ دو علیحدہ وجود ہیں انہوں نے ایک کر دیے اور مسیح کو اللہ کہہ دیا ان دو وجودوں میں اتحاد قائم کر دیا یہ عیسائیوں کا عتیضہ ہے لیکن سفیا کے عتیذے میں ہر شہ اللہ ہے بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی امتیاز کے خواب شہر حلال ہو حرام ہو پاک ہو ناک ہو تیم ہو نجس ہو اس حاصل سے یہ عیسائیوں سے بڑے کافر اور ان کا کفر و ضراغت عیسائیوں سے بڑی ہے یہ کسی تقریب کے مستحق نہیں رسول اللہ اللہ صلی نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی تقریب نہ کرو حال کو یہود امن نشارا ملاقت ہو سلام دستردو کہیں تو علاقہ بھی آئیے ہر معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ڈٹ کے مخالفت کرو انہیں کبھی سلام نہ کرو اور کبھی یہ سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دے تو اپنا سیما ذرا پلا لو اور پھیلا لو اپنے باہوں کو چوڑا کر لو اور ان کو تنگ راستہ کرو ان کی تجریل کرو جو سویات کا کفر ان سے بڑا ہے یہ اور زیادہ ذہانت اور تجریر کے مستحق ہے جو ان کی جو باتیں ہیں ان کا جو کلام ہے جو ان کے تفرصات ہے دکھال کی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ تک کسی حقیقی رسائی نہیں اللہ تعالی کے بارے میں وہی کہنا چاہیے کہنا ضروری ہے جو خود اللہ نے بتایا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے سوا کچھ نہیں ایک انسان کبھی ممکن ہو گئے وہ اپنی ادے کے ذریعے اللہ نبل کی صفات کے معلوم کر سکے یا اس کی ذات تک پہنچ سکے اللہ تعالی نے اپنے بارے میں اور ربنا کے صلی اللہ کے تمبر اللہ کے بارے میں جو کچھ بتا دیا اسی پر اتفاق کرنا فرق ہے اور یہی عقیدے کی سلامتی اور ونہج کی سلامتی کے ذریعے برا ایک انسان دیکھ پانی کے عقیل قطرے سے پیدا ہوا وہ عقیدے کی بات کہاں بنا سکتے ہیں اور عقیدے کا بھی وہ معاملہ جس کا تعلق خالق کائنات سے اللہ تعالیٰ کو ایمان ڈانا اس کی شفاف ہے اس کی اسماد ہے اور اس کی ذات کی مار کر یہ عقل بندی ہے کہاں بن کے جو اللہ تعال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر موقف ہے کسی پر اتفاق کرنا سلامتی کا راستہ صرف نے جو کچھ کہا اپنی پسند ناپسند اور نفسوس میں تحریفیں کر کے کہا اور وہ کب اہم کائنات کی قبر اس کی عزت اور مقام و مرتبہ کے خلاف مباف اور قبر ہی ان لوگوں نے قبر ہی نہیں کی املا کی قبر پہچانے ہی نہیں ابھی داعت اختیار سے, سے جناب اللہ کی راستے سے رشید اللہ سے مندر پر شاخر مارے تھے آپ نے عشارت علموں کی تلاوت کی جمع قدر اللہ کا قدرے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانے جب نبی اسلام بھی آئے پڑھ رہے تھے کہ میری نبی نمبر پر پڑی نمبر کاپ رہا تھا اللہ تعالی کے اس کربان کی حیبت سے نمبر کاپ رہا تھا نمبر ہل رہا تھا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانا اس کا مقام و مقبول نہیں پہچانا کتنے گھاٹے اور خسارے کا معاملہ بکری کا جماعات انہیں بھی اللہ رب العزت کی تعظیم کی مارفت ہے اور اس کی قدر کی پہچان اس آیت کریمہ کو سن کر بکری نمبر کاپ رہا ہے اللہ رب العزت کی تعظیم اور اس کے اجلال عت رکھتے ہیں لیکن ایک انسان کو اس کا علم نہیں اللہ تعالی کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر دے کہ پوری خلق اللہ ہے یہ عقیدت اس میں کئی معقولیت ہے کہ پوری خلق اللہ ہونے کا کیا معنی ہے اس کا مانا بھی یہی ہوگا اللہ ہی پلائقہ بن کر آدم کو شدہ کر رہا ہے اور پھر اللہ ہی آدم بن کے مزدور مرائقہ بن رہا ہے مزدوری حلق اللہ کوڑا کون ہوگا ناؤ بنہ اللہ ابراہیم بن کر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے اسماعیل اللہ بن کے ضبح ہو رہا ہے فرق آپ کریں گے اس عقیبے کی خص اور اس کی زیارت کا بندارہ کیجیے اللہ ہی ناؤ بنن مرود بن کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں اور ابراہیم بن کر آگ میں ڈالے ہر خال اللہ ہے تو آگ بھی اندر ہے کتنا بڑا پرنے درجے کا پروفیکٹ اسی لیے یہ سوچ خود حیران ہو پڑے گرتے ان کا کلام اور ان کی بات ایک نہیں کا قائل ہے کہ اللہ مخلو کے اندر کوئی اختلاف کا قائل ہے کہ اللہ مخلوق کے ساتھ ساتھ ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قلوبی مؤمنی اللہ محمود کے دلوں میں انتہائی کے بعد اور اگر شرعی مشروس پر اتفاق کیا جائے خار کے کائنات کیا ہے اور رحمانش استواء وہ رحمان اپنے عرش پر مسترد ہے اس کی کیفیت کو کوئی نہیں ڈالتا اس کے استواء کی کیفیت کو کوئی نہیں ڈالتا اس کا مقام و مکڑا ہے اپنے عرش پر مسترد عرش اوپر ہے تو آئنا سب سے اوپر ایسا سب سے اوپر تو اس سے اوپر کوئی نہیں سب کا خوشی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں وہ سب سے اوپر اس کا مقام اور محفوظ الوب ہے آپ سج اس اروب کا اقرار کر ہیں سبحان اور رب آئلا کہ جو آئندہ سب سے اوپر سب سے اونچا سب سے اوپر میں مکان کے بھی با اعتبار مکانت کے بھی اس سے اوپر کوئی نہیں جہاں صبح ہی وارن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اوپر تسلیم کر لیا جائے اوپر ہمیں چہرے ناؤز بلّہ پہ چہت نہیں اللہ کو گھیر رکھا ہے اللہ جگر میں محسوس اگر جہت علوم اللہ کے لیے مان نہیں جائے میں اللہ جہد کے اندر گھرا ہوا یادو کہتے ہیں کہ اللہ جہاد سے بات ہے ایک طرف یہ بات ہے اور دوسری طرف مخلوق میں اللہ بتائیے کون سا حصر چھوڑا اور کون سا بڑا اللہ کے لیے صفت الوب نے قرآن و حدیث سے شادت کی پریشانی یہ ہے کہ چیت میں انداز کو گھیرا ہوا اور دوسری طرف اتنی بڑی ضرورت کہ مخلوق کے اندر اللہ ہے کسی نے کہا نا اٹھا کر ڈھونڈ کر دھونگر تو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا کہ احمد میں احد پوچھ رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد اور اللہ احد احمد اور احمد میں ایک نیم کا فرق ہے محمد کے حروف زیادہ ہے احمد کے چار عروف آہد کے تین حروف یہ آہد کے تین عروف ہونا اور احمد کے چار عروف ہونا جو نیم شاید ہے اس کا رفظ یہ ہے کہ آہد جو ہے وہ احمد کے اندر روپ ہو ہے احمد نے آہد کو گھیرا ہوا ہے ایک طرف وہ خبر جو اللہ نے دی کہ اللہ اعلی ہے اس کا انکار جہد اللہ معصور ہو جائے گا ماسور کر دیا چھوٹی ہو ہاں وہ بری ہو اتنی بڑی گھبرائی اور کل میں اللہ ہے اس کو آلا آلا آلا جہد انو ہے جہد انوکھ کیسے یہ نہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے کیسے کسی نے دیکھا کسی نے خبر دی ایک جیب جن پہ معصوم ہے نہیں اس کا اوپر ہونا معلوم ہے حق اوپر ہونا کیسا ہے یہ معلوم میں اوپر ہونا ثابت اللہ پانچ سو کے قریب برائے سی نے ذکر کی قرآن سے آدیش سے اس کے لیے جن پہ علوم ہے وہ اپنے عرش پر ہے اتنی برندی کہ جس کا ہم, ہمیں ادراک ہی نہیں جیسے ہر دس میں ہے کہ جو آسمان دنیا ہے جو جی زمین سے پانچ سو سال کی مسافت کا پانچ سو سال کی مسافت اور اس آسمان کا جو حجم ہے جو اس کا متافہ ہے وہ بھی پانچ سو سال کی مسافت کی ہے جو آسمان امن سے آسمان توڑ کر پانچ سو سال کی مسافت آسمان ہے کا حجم بھی پانچ سو سال کا اس طرح ساتواں آسمان پھر ساتویں آسمان کو باہر کا ذکر ملتا ہے سمندر کا اس سمندر کی جو تے ہے اس کے اس کی سباہ کے بارے میں جو فاصلہ ہے وہ دو آسمانوں کے فاصلے کے برابر ابھی تک جو بلندی ہے وہ سننے میں معصور ہے پانچ چھ سال کے مسابل پھر پانچ چھ سال پھر پانچ چھ سال برم بھی محسوس نزیش میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو حاملین ملائکہ اٹھا رکھا حامری عرش ان کی لمبائی کتنی ہے ان کا حجم کتنا ہے یہ بیان نہیں تمہیں نتیج میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لے کر اور کان کی لو تک آپ ناد تو دیکھے ایک بارش نہیں بنتی لیکن ان کے کندھے سے لے کر کان کی لو کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافر ہے باقی جس سے مجھ کا ذکر نہیں وغیرہ لگانا ثابت ہے وہ روابس کیا ہے اس میں آسمانوں کے علم کا ذکر ہے جو مسافت اور کسافت کا فکر ہے جو سمندر کا ذکر ہے اور پھر اوال کا دکھر ہے اکرال اگر بال کی جمع ہے اور کی جمع بہول بھی آتی ہے اس کے کئی معنی پہاڑ کی اونچی چوٹی کو بال کہتے اور بال پہاڑی بکرے کو بھی کہتے پہاڑی بکرا اس لیے بال جو ہے وہ شریف الن شریف النسل شریف النسل انسان کو بھی فال کہا جاتا جس کے عمل میں کردار میں اس میں میں نجابت ہو شرافت ہو اسے بھی فال کہا جاتا ہے دماغ میں خیر نظر ہے کل بہت اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تحت رشتے دار اور حلاق نہ آ جائے اور بہول حالات نہ بٹے ان سے پوچھے گا کون ہے کہنا کہ یہ ربیل قسم کے لوگ جاہ کبھی گٹی ہے قیامت کی علامت یہ ہے گٹی ہے اور انتہائی رویل قسم کے لوگ رشتہ پر آ جائیں رشتہ ان کے ہاتھ پہ ہو اور بستوں پرشاد امور ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور بہت ہلاک ہو جائیں گے یعنی عالمی قسم کے لوگ اشراف لوگ اچھے خاندانی لوگ ان کا علم جن کا من ہے جن کا کردار سچا اور معروف ہو وہ ختم ہو جائیں گے اور تحت قسم کے لوگ انتہائی ردین گدیا قسم کے لوگ کردار کے مالک ہو جائیں گے جب یہ تم معاملہ دیکھو تو سمجھو کہ کیا مت کریب کیا بہول اس قوم میں اشراف کے میں استعمال ہوا ہے کہ ہمبل اسلام کی حدیث ہے تو اس باہر اور سمندر کے اوپر آٹھ بہل جس کا ایک مین جنگلی بکرے کا کیا جا سکتا ہے حدیث میں آگے اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے اس کے زلف اور بھکپ کا جو کور ہے اور گھکن ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے برابر ہوتا ہے باقی جسم کی لمبائی کا دکڑ نہیں صرف اتنی لمبائی میں لگائی گئی تاکہ ذہن میں تصور آ سکے کہ کتنی رنگی اور کتنا اردو ہے ان کے اوپر اللہ آبر جب کا عرش ہے اس عرش کی لمبائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی سارے آسمانوں زمینوں کو بھاپے ہوئے ہیں تو موت و قبل اور رحمان ہے تو اللہ نے کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے اور اگر آپ نے پر کتنی بلندی بن اس کا کوئی ادراک اور احاطہ نہیں اس الوپ کا کوئی ادراک نہیں کوئی حاصل نہیں اور میں اس دکھ کہتے ہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالی کو اگر ہم جی جی الوپ میں مان لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک جڑ کو معصور معل کیسے یاد تم نے اتنی برندی پر جا کر اس چہرے کو دیکھا ہے یہ بات کرو جب یہ نہیں دیکھا تو اللہ پر کونے بنا ہی سب سے خطرناک منا ہے سب سے خطرناک اللہ تعالیٰ پر وہی بات کہو اللہ تعالی کے لیے وہی بات کہو تو اللہ نے خود کہی کہ اللہ کے رسول نے کہی کوئی بات اشتہار میں عقل سے وہی نہیں جا سکتا اللہ تھرا کا علوم یہ سادت ہے اس کی کیفیت کوئی بھی جانا اس کی کیفیت کوئی بھی جان دیکھیں یہ لوگ صحت صفت و علوم کا انکار کرتے ہیں صحت میں معصور ہونے کے خوف سے اسی خالق و مالک کو مخلوق میں معصور کرتی ہر مخلوق میں اللہ مخلوق زردہ بھی ہو سکتی ہے اور مخلوق آسمان بھی ہو سکتے ہیں مخلوق انسان بھی ہیں برندے بھی ہیں برندے بھی ہیں ہر بن میں مطلب کام ہوتا اکل بھی تھا بارش سے بھاگ رہے بھی کھڑا ہو گیا پر مارے کے نیچے جس کا پانی تیزی سے بہت میری ہمادت ہے اللہ تعالیٰ کون سابت ہے کتاب و سنت سے کتاب و سنت کے محکم درائل سے عقل سے فطرت سے والا <متحد> باتیں آپ سنتے ہیں میں نے اسٹا پوچھا اسے آئی نے اللہ کہا ہے دوسرے کہا کہ اللہ اوپر ہے اللہ اوپر ہے اسی جواب پر اس لونی کے مومن ہونے کی گواہی تھی آپ ہے اس کو آگاد کر دو یہ مومن چل کسی عقیبے کے بنا چل عقیدے کی بنا نشانقیبر ابھی تو شیطان ساویز پیدا کرتا ہے اس نے تو کے کہ یہ بات کہلوائی عئی اللہ کا سوال بدلتا اللہ کہا ہے یہ پوچھنا بدلتا بدلتے اللہ کا دکمر نے پوچھا اللہ کا ہے, ہے. اللہ اللہ شیطان کی اس مسئلے کا کیا مقصد لوگ اپنے خالق اور بالک کے مقام کو نہ پہچان سکے اس, اس کا کیا مقام اس مقام کو نہ پہچان سکے گا آدھے عقیدت رسول اللہ وسلم کسی مار سب پر اس لوڈی کے مومن ہونے کی دعائی دے رہے سکری عقیدت جانوروں کے پاس کون سی ہم علیہ علاسلام کے دور کی چوٹی اس کا واقعہ مذکور ہے حدیث. اس کی دعا ماننے کا انداز ذکر اور آپ مطلب راخ آپ کی کوائے میں ہے رسما اس نے ہمارے سامنے چونٹی دیکھی جو اپنی پشت کے اندر لیتی ہوئی تو ساری عمر اپنی پیٹ اوپر کر کے چلتی اور آج اپنی پشت نیچے کی ہوئی ہے اور اپنی کوایت جو پہ ہاتھ پڑھو آسمان جی کر بٹھائے اسے معلوم ہے یہاں اور کھانے کو مالک اوپر. اوپر انسان ہے انتہائی بد وقت جو کھانے کو مالک کو اس قوم میں معصور سرو مانتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ایسے انسانوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو غسل دیتے ہیں کفن دیتے ہیں اور کئی کر بچی کے نیچے دبا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا مشکل خوش ہے سارا کچھ کرنے کے بعد اب تو ہمارا مشکل خوش ہے اتنی بڑی تجلیف ہے اگر اللہ رب عزت کی توحید کا حق ادا نہیں کرو گے دن میں ساری سلامتیں تمہارا مقدم بن جائے عزت جو ہے وہ عقیدہ قابل سلامتی راخلیت جو ہے وہ عقیدہ قابل تو عید کی مارکت ہے ہمارے رب عزت کی سفارت کی مارکیٹ جانور کے پاس کون سا نبی آیا چونٹی نے کیسے معلوم کرنی ہے کہ جس سے دعا کرنی چاہیے اور جس سے مشکلات کا حل طلب کرنا چاہیے وہ اوپر اسی کو پکارنا امنا ہمیں امنا حل تمہیں ہم سطح جاننا ہم تبھی مخلوق ہے میں پانی چاہیے ہم پانی سے مسترمی نہیں ہمیں پانی چاہیے پانی اطاع نہ کوئی وسیلہ نہ کوئی ترسل راس پکارا جا رہا ہے آپ با اوپر ہے ایک سیتی ہے سی سر کو شناپ کی گواہی دیتی ہے کہ خالق اور مالک اوپر ہے لوگ دعائیں کرتے ہیں اوپر ہاتھ اٹھاتے بے شمار دن ہونا پارا کے عروپ وہ اپنے کو عرش پر ہے اس پہ ایمان لائیں اور کچھ معاملے ایسے ہیں جن کی اللہ نے خبر نہیں دی اللہ نے بتا دیا کہ میں اوپر ہوں علوم میں ہوں تو جو الو کی کیفیت کیا ہے وہ نہیں بتائی ہم علوم پہ ہونا مان لو اور علوم کی کیفیت کو اللہ کے سب کرو اللہ نے خبر دی کہ میں عرش میں مشتبیر ہوں مان لو مشتوی کیسے اس کی خبر نہیں علم کو انہ سپورٹ کر بتائیے سا سیدھے نے پہنچا اس, میں کونسا عشقال؟ کونسا عشقال؟ عشقال اس کا پہنچا اس کا اس کا انہیں مالک رہا سے پوچھا گیا کوئی استفا کہ املا کا آیش پر مشتبی ہو رہا کیسا ہے امام مالک رہنما اس سوال کو سن کر تو سینے میں نہا دیا کھڑے کے انتہا معلوم ہو اشتبا معلوم اللہ کا عرش اور مشتوی ہونا معلوم عرش پہ چڑھ جا دوں کی جیت مشتوی ہونے کا مانا ہے اس پر چڑھ جا دوں اس کے کنٹرول کو سنبھال لینا اس کا عرش ہے مشتمل ہونا معلوم جو کہ استباع تھا میں تک کتاب و سبت کے درائل سے یا نا یعنی استفاع ایمان ایماندانہ بازے ہے اور جو, جو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں عرش میں مشتوی ہوں لیکن یہ نہیں بتایا کہ عرش پر مستقل کیسے ہو جو بتا دیا اس پر ایمان ہو جو نہیں بتایا اس پر خبر ہو اس کی حقیقت کو اس کی کیفیت کو اللہ کا سبرد کر دے یہ مسلامتی کا راستہ ہے جو اللہ کے جمندے نے دیے جس پر صحابہ گران تھے آئندہ سبق تھے تار رہی فراہ رہی محد تھی کسی عقیدے کا پرچار کرنے والے کسی عقیدے کے دبندے کو قائم ی عقیدے پر ایمان رکھنے والے جو آج بھی اسلام جی کا راستہ ہے کسی عقیدے کو اسی طرح قبول کرنا ہے اور وہ بلحت جو صوفیان اختیار کیے کفر ہے دلالت ہے بلکہ سب سے بڑا کفر سب سے بڑا کفر اللہ بڑی عزت کی سب سے بڑی توحبی اس کے مقام اور اس کی حیبت اور اس کے اجرا کے خلاف جہاں تک بات پہنچی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ وہ جن کے شبہات ہیں قرآن حدیث کے بعض مقامات کو اپنی مرضی سے سمجھائے اور اشکال اور انحراب کا شکار ہو اشکال اور انحراب کا شکار ہو اور کتاب و سنت سے کچھ محسوس پیش کیے جن میں اللہ کا اختلاط نولہ اور حلون بظاہر سمجھ میں آ رہے بقول ان کو حالانکہ ہے وہ آئس پر مستری ہے اور یہ خبر قرآن و حدیث میں پانچ سو سے زیادہ مدینہ سے ثابت ہے اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں مختلف مانا جائے اور مخلوق کے اندر نظات ہی موجود مانا جائے علوک کے اندر حلو کیا ہوا مانا جائے تو کے علوم اور اختلاف کو دنہ میں کیا تصدیق ہو تم حل ہونا کوامل راوی ہو سکتا ہے اختلاف ہم کسی رہا اللہ کا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کوئی تعارف نہیں کوئی تناقض نہیں اللہ کے علامہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قدام کسی اور کا ہوتا فرا کا نافذ ہوتا فرا تو آرز ہوتا اللہ حریز کے عدلہ تھے تو اللہ کا علوم خالے ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستی ہے اس کا عرش علوم جو ہے اللہ اوپر ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات اوپر بھی ہو نیچے بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ساتھ علوم پر ہو ایسا علوم جس کی ہی دیتی, کوئی ہی نہیں کوئی کیفیت ہی نہیں اتنی بلندی جس کا کوئی ادراج ہی نہیں اور وہی ذات نیچے بھی ہو بلکہ مخلوق کے اندر ہو قرآن یہ تو مجھات خبریں کیسے دے سکتے قرآن کا تعارف کیسے ہو سکتے دارو تمہاری عقل میں اگر زحم سلیم ہو اور فطرت سلیمہ ہو اور رسول اللہ سن کے آدیش اور سرف شاہیم کی اواز اور ان کی مبارک فرامین پر نظر ہو یہ تعارض کبھی قائم نہیں رہ سکتے حدیث میں کوئی تعارض نہیں کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام تعارف سے بالکل پاک اللہ تم مثال پیش کرو مثال اللہ کا فربان کیا وہ خود ائی میں تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ جہاں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ اللہ کے ساتھ ساتھ ہو رہے معنو بولے اللہ تعالیٰ کو ساتھ ساتھ ہو رہے معنو بولے میں پیدا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز گائی اللہ تعالیٰ نے تو شاہد کریما کا آواز کیسے کیا اللہ میں غلط ہے تو شاید سے پہلے اس کا سیاح اللہ میں غلط ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا تم مستمان عرش پھر اندر عرش پر مستدید ہو گیا عرش کہاں جو آپ نے سن لی ساتوں آسمان ان آسمانوں کا حجم ان کے ماں بہن فاصلہ ان کے سمندر آگنی میں عرش اور آٹھ آگ یہ سارا آپ سن چکے اس حروف کا کوئی اندازہ ہی نہیں مادر ذہنوں دے؟ اللہ ہی ہے. اللہ نے آسمانوں زمینوں کو بنا کر پھر اللہ عرش پر ہو ہونے کے اوپر آئے آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں اپنے عرش پر مستمل ہونے کا ذکر کی. اور ہے کہ اللہ عرش پر مستقیل ہے عرش اوپر. اتنا اوپر کیفیت کی بندی کا ہمیں اندازہ نہیں اور, نارو محصول، نارو محصول اور بلندی محدود اس کے بعد فرمایا کہ یہ عالم اللہ ہے زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے جو بیج جو اناج آپ زمین میں ڈالتے ہیں بوتے ہیں اللہ جانتے میاض ہے اور پھر جو زمین سے باہر نکلتے جو پودے پیدا ہوتے ایک دانے سے کتنا اناج بنتا ہے اور پھر وہ اناج کس طرح ہے کتنے ذرات میں تبدیل ہوگا اللہ سب جانتا ہے۔ ایک ایک ذرہ کس کس پیٹ میں جائے گا کس کس ملک میں جائے گا کہاں کہاں جرامد کیا جائے گا کہاں کہاں برامد کیا جائے گا اس کو کون کھائے گا اس سے کیا چہت بنے گی اس کے کی آگے کیا نتائج ہوں گے اللہ سب جانا اور پھر جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور جو آسمانوں سے اترتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں. بارش اترتی ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں برکھا اترتی ہیں ہے عزت اترتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں اور جو کچھ چڑھتے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں. بندوں کے احمد نیک احمد برے احمد بندے ذکر کرتے ہیں خام و مخفی ہو خام و غور سے ہو اللہ سب جانتے ہیں کہ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اب اگر اللہ کا ساتھ ہونا تو ذات ہی ہے ذائق نے شروع دیکھا ہے اللہ عرش پر مشتمل اتنا کی دل کیسے دور ہوگا گئے وہ ذات تو اور اس پر ہے یہ بات ثابت ہو جائے یہ بات ثابت ہو چکی ہے وہ زر وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا کیا کرو یہ نعیت ساتھ ہونا قام و حدیث میں اس کے بہت سے رشتے ہمارا بہت سے رشتے ہمارے ایک مقام کی بہو ماں تمہاری نما کم تو تم جہان ہو تمہارے ساتھ اور بہت سے استعمال کار جو ہے رسول اللہ سے مبو کشمیر سے کیا تم آ رہے بات آئے گا ان بہواں ہمارے پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربو بکر اور غار کے باہر کا ہے ابو چہل اور اس کی قوم کہ اللہ ہمارے ساتھ جانا ابو چاہ کے ساتھ نہیں اس کی قوم کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے. اگر معیت معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی تم سب کے ساتھ ہے تفریق کیسی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ نہیں تم تفریح کیسے دور ان اللہ صابر. اللہ صابرین کے ساتھ تو خیر ان کے ساتھ نہیں یہ معیت اردو قرآن نے فکر کی اس کا خاص معنی ہے اور یہ معنی ہے کوئی تعویل نہیں محسوس کے ظاہر سے انحراف نہیں, نہیں. بلکہ یہ معنی ہے, کی اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارا احاطہ کیے ہوئے تمہارا علم ہے تمہاری ایک ایک بات کو ہے آگے فرمایا کہ اللہ کہ ماتا منصوبہ اللہ رب العزت تمہارے عمل کو دیکھنے والے اب دیکھنے والا اس کا کیا مل پیچھے دو باتوں کا ذکر ہے ایک یہ کو عرش پر دو تمہارے ساتھ بزا... اگر نظاتی عرش پر ہے یہ ہی تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں دیکھ رہے یہ کمال کس چیز میں ساتھ رہ کر دیکھنے میں کمال ہے یہ ارش مشتمل ہو کر دیکھنے میں کمال ہے اگر ساتھ رہ کے دیکھنا اسے کمال ہے یہ تو میں اور آپ بھی کر سکتا آپ میرے ساتھ ہو مجھے دیکھ رہے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو دیکھ رہے ساتھ رہ کے دیکھنا کون سا کمال ہے کمال تو یہ کہ عرش میں مستوی ہے اس پر کوئی چیز تفریح یہ ڈیشے اوائل میں آخر میں کیا ہے نا شہید شعیل کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز کو نہیں ہر چیز کو دیکھ لے کے ساتھ رہنا اور ساتھ رہ کر دیکھنا یہ تو کوئی کمال ہے. اور اللہ کی ہر سب سبت کمال اس کے ہر کام میں کمال ہے ہر سبند میں کمال ہے اگر ساتھ رہ کر دیکھنا یہ کمال ہے تو یہ تو ہمیں حاصل آپ اس کے ساتھ ہوں گے اسے آپ دیکھیں گے جو آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو دیکھیں گے نہیں وہ بس اور علم ہی میں قدرتی ہی وہ سنسان ہی تو کہادت ہی, ہی پوری کائنات ہے علم پوری کائنات ہر چیز کو جانتا ہے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے ہر آواز کو سنتا ہے ایک ایک آواز کو ایک ایکس ایک ایک حرف اونچی آواز کو, سنتا کو بھی سنتا ہے اور جو بات آپ سرگوشی کر کے گئے وہ بھی سنتے اور جو بات آپ کے دل میں ہے نہ آپ اونچی کہ سرگوشی کر رہے ہیں دل میں وہ بھی تی کی بات اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی جانتے نہیں کہنا چاہ رہے وہ بھی جانتے, ہیں. وہ بھی جانتے ہیں. کوئی چیز میں نے کما کیسے کمائیت نعیت ساتھ ہونا نا ایس بار علم اعتبار قدرت اعتبار یہ تصویر حاصل اندر رکھی یہ تصیر سہارا کران سے طرف سال سے مطلب کوئی اس تصویر کو پوری امت کا اعتماد پوری بنے اتنا کچھ کیسے بھوڑو کہ ایک ساتھ ہی عرش پر بھی ہو اور بےذات ہی لوگوں کے ساتھ میں کون سا تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے اگر بے ذات ہی ساتھ ہے اس کیفیت کا اپن کریں تم ساتھ ہو رہا کیسا ہوگا تم کبھی پاک جگہ پر ہو اللہ وہاں بھی ساتھ ہے کبھی ناداق مکان پر ہو اللہ وہاں بھی ساتھ ہے کبھی تم لیٹے ہو کبھی بیٹھے ہو کبھی کھڑے ہو کبھی چل رہے ہو اور کبھی جہاز پر سفر کر رہے ہو اللہ نہو میرے سا ساتھ پر سا ساتھ دو کبھی ٹرین پہ سوار امرا ساتھ ساتھ کبھی گھوڑے پر سوار اندر ساتھ ساتھ بات روم تو میں نے یہی لیکن نہیں اس کا علم اس کا ہاتھ اس کا خلفہ اور اس کی قدرت پوری کائنات کر کوئی چیز بخیر ہر چیز دیکھ کر جاتا اس کا کمال ہے کہ عرش پر مشتمل ہے اور کائنات کو حاصل ہے اس کے پاس موجود ہے ہر آواز کو سنتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے میرے دوست اور بھائی اس قسم کی تین مصوص ہیں یہ متناخل ہوں گے اللہ رب العزت کے استفادہ عرش اور یہ بے شمار دلّا ہے اللہ کے عرش پر مشتبی ہونے کے اس کے دزات ہی اوپر ہونے کے بے شمار دلّا تو سارے ان رسوس استدار کیا گیا میں تین آدمی سے رکھوشی کرے چوتھا اللہ ہوگا پاس پکڑے تو چھٹا اللہ ہوگا مزاد ہی نہیں آپ اس کی عائش کرے عموم لے لے اور اس کا کمال اور اس کی احمدوں کا آدمی باقی ہر بات کو سنتا ہے ہر بات کو سنتا ہے میں اعتبار احاطہ کے میں اعتبار علم کے بعت بار سلطان اور قدرت کے اس کی قدرت اور بادشاہت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے ذات عرش تھا عرش پر اس کے ساتھ ہے ورنہ یہ تناکز کبھی دور ہو ہی نہیں سکتا تناکس قائم رہے گا اور کلام الرحمان تناکز سے پاک لہٰذا یہ بیت کا مانا احاطہ مدرف کیا گیا ہے کہ تمام شریعت کو جمع کر تو تعویل نہیں جو مینا دلائل کے ساتھ ہو قرآن و حدیث کے دلّا کے ساتھ ہو وہ مانا تعویل نہیں ہوتا مطلب نہیں ہوتا نز مع کئی معنی ہیں مگر ہر مقام پر ایک ہی معنی مراد لوگے تو پھر کبھی کتاب و سنت کے معنی آپ کو حاصل نہیں ہو سکے کوئی مقام بادے نہیں ہو یہ تناقض کیسے دور ہوگا تناقض ہے ہی نہیں تنافظ اصل ہے اللہ کی دلی میں نہیں جو قائم کیا جا رہا ہے یہ کیسے حل ہوگا نظاد بھی اپنے عرص پر ہے اس کا علم اس کی قدرت اس کا احاطہ اس کی سلطان اس کی بادشاہ کہ پوری کائنات احاطہ کا کیے ہوئے ہیں اس سے کوئی خدمت نہیں اور نہیں ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر بات کو سنتا ہے تو باقی جو اسی مخروم اور معنی کے مطابق اسی مشہور معنی کے مطابق اس طرح اس کی صورت بھی برائے کیسے کام لے سکتے يسير يسير يسير يسير يسير يسير يسير يسير يا فمايك الله فماكه تقرد مني شبرا تقردت إليه ذراعي ومن تقرر مني ذراعي تقردت إليه فاع ہر وار جو شخص میرے قریب آئے ایک بالشت میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ایک اور جو میرے قریب ہو ایک ہاتھ میں اس کے قریب ہوتا ہوں دو ہاتھ اس طرح اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤ یہ قرب بھی بات کا خبر ہے کہ اللہ بندوں کے قریب ہی کے قریب ہے محسوس موجود اللہ کا قریب ہو دو لیکن اس قریب ہونے کا معنی کیا ہے اس قریب ہونے کا معنی وہ نہیں تو تم سمجھتے ہو اللہ نے قرب کی خبر دی ہے لیکن قرب کی کیسیت کی خبر نہیں دی تھی اس کا قریب ہونا کیسے اللہ نے پولیس کی جو سفات ہے اختیاری ہے جو سفاط جو المانے پولیس نے دھیان کی اس کی سفات اختیاریاں کہلاتی ہے جیسے نہ کا کہ آنا اللہ تعالیٰ کا کس چیز کو بندہ لنخواہ دیتا ہے اللہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا سے موجود اللہ تعالیٰ کا نظر رہا تو آخری تہائی حصہ باقی بچتا ہے آسمان ابل پہ مضور فرماتے یہ ساری صفات اختیاری ہے اس اللہ کا اندازہ قریب ہونا کسی سے یہ نظر کی صفات اختیاری ہے میں سے امتمام صفات کے بارے میں عقیدہ ہی ہے یہ خانے کے کائنات کے لیے ثابت ہے لیکن یہ کہتی تاریخ ان کا نانا نا معلوم ہے تحریر معلوم نہیں کہ اللہ کا تم کیسا اللہ کا آرا کیسا ہے اللہ کا نزول کیسا ہے اختیاریاں کو مان لو لیکن بغیر کسی تعویر کے اور بغیر کسی تحت کے تحت کو بیان کیے ورنہ بندی کا قریب ہو رہا معلوم نہیں خانے کا قریب ہونا کیسے معلوم ہو ہے ایک بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو رہے بتائیے اب اس کی کہتی ہے جانتے ہیں حالانکہ محمود مخلوق کا خالق کے قریب ہو رہا ہے باہر یہ عام طور پہ جو ایک عقل کہتی ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کے کی قریب کیسے کسان میں شکون ہے اس کے قریب میں کیسے ہو جب چل کے جاؤں جاؤں گا دو قدم بڑھاؤں گا دو قدم قریب ہو دو دس قدم چلوں دس قدم قریب ہو دو یہ لوگ آ کے جانتے بندہ اللہ کے قریب کیسے ہو رہے کیسے ہو رہے ہیں مخلوق کے قریب ہونے کو سمجھ سکتا سمجھ سکتا میرے بعد اوقات مخلوق مستقل ہے اور وہ خانے کے قریب ہو رہے حیب ہے آخر میں مو میرے ہاتھ دوں رب میں ہی اور ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہے وہ ہے جب سجے میں گرا اس قرم ہو اسکول کی کہتی ہے بتاؤ بندہ کبھی ہو رہے جب بندہ سجدے میں گرا ہو زمین تو اس کی پیشانی ٹھیک ہی ہوئی اور وہ خالق جو پر عالختی ہے بندہ اس کے قریب جا رہے کیسے جا رہے ہو سجے میں اللہ جیم بنوا اور تقریم کا ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں کا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں اور بیٹھ کر اپنے بستروں پر اپنے پہلو کے بند بیٹھ کر بندہ بستر پر بیچا ہوا ہے اور اللہ کے قریب ہو رہے. تو بندے کے اسکول کی کیفیت بتاؤ کون بتا سکتا ہے حالانکہ مخلوق کے قریب ہو گئے کوئی نہیں بتا سکتا عبادت میں چل رہا ہے تو وہ جاد اللہ کے چل کر کہا جائے لوگ چل کے جاتے ہیں جہاز کے اندر لیکن وہ میدان جہاد کے اندر یہ چلنا ہے چندر بھی اللہ نے کور کروائے اس قوم کی کیفیت بتاؤ اب یہ مخلوق کے مخلوق کے اوپر محسوس جب مخلوق کا قریب جانا امن میں نہیں آ رہا کی کیفیت وعدے نہیں ہو رہے تو خالد کر سکتے جو ہم نے فون سے باہر بڑھا تو پھر ان اس قسم کی صفات پر ایماندارہ کھوڑ دیں بغیر کیفیت کی. مخلوق کے تک کی تحفیت تیار کر سکتا, تو کا قرم کیسے بھی سکتا. یہ ہے عزت کی اختیار ہے میں سے اختیاری ہے بیان ہے جس قدر بیان ہے اس قدر ایمان معلوم ہے مان لیکن کہتی ہے معلوم نہیں کہتی ہے بندہ پر سساد اور شفاق کے بیاں نہیں معلوم اس پر ایمان لے لیکن شفاق کی کہتی ہے مجھے معلوم نہیں اس پر ایمان لو لیکن کہتی ہے بندہ پر یہ سیدھا ہونا چاہیے کہ اس کی ہر صفت صفوں کمال ہے بندے کے قو پہ نقص ہو سکتے یہ بندہ عبادت کر رہا ہے ہم سمجھتے کے شریف جا رہے لیکن ہو سکتا ہے ریاکار ہو شریف نہیں جا رہے بغیر دا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت حقیقت کو جانتا ہی نہیں کی ہے کتاب سنت میں مذکور ہے ان کے ماہری معلوم ہے لیکن کیسی وہ سلامتی خراب ہے یہ کچھ قریبات ایک حدیث اور بیان کی جاتی بار آدمی جو تک ہو رہی ہے نواز ہے اب کیا میرا بندر دفل کو کے میرے قریب آتا ہے ہیں اتنا قریب آتا ہے سے محبت کرنے لگتا ہوں اللہ برباد نہیں میرے قریب میں سے محبت کرنے لگتا ہوں محبت کرنے لگتا ہوں تو کم تو سب لگتا ہے میں اس کا کام بن جاتا ہوں جس کے ذریعے اور میں اس کی آج بن بھی جس کے ذریعے دیکھتا ہے اور میں ہل ندی جو اور میں اس کا ہاتھ بنجا پریش کے پکڑتا ہے اس, اس کا بن پاؤں گنجا اس کے چڑھتا ہے یہ ریس بھی سرفیا کی دلیل ہے کہ اللہ ایک بندے تھے ہاتھ بن رہے پاؤں بن رہے اس کا کان بن رہے اس کی آنکھ بن رہے پہلی بات یہ کہ یہ دلیل دعوے پر منطبق نہیں بنتی صرف آم ہے ان کا عقیدہ غلون ہے وہ یہ کہ اللہ چیز اس کو اور اس سے ہے کہ اللہ عرضی اس ترین کو مانا جائے تو اس سے یہ سامنے دریا کہ اللہ دھر ان لوگوں میں ہے کہ نفل بڑھتے نفل پڑ کے انداز قریب دیتے دادا مجلو مطابق نہیں دانا کچھ اور ترین کچھ اور ادنے عربی کی عبادت ہے کہ کون کو جو چاہے تو مزدور عالم کو اللہ کہو تو ٹھیک ہے محلوب کہو تو ٹھیک ہے کا پوری محدود میں محبوب ہوگا نسل نہیں بنتے جن کو اللہ کا حاصل نہیں ہے اسی نظر میں اس عموم کو کہاں سے کرو شامل کروا ہے اور ترین نفات کے لیے مخصوص نفرات بھی بات کیا ہے کیسے یہاں تو حدیث سے تو علم ہو ہے دو ذاتوں میرا بندہ میرا بندہ مانا امد ہو رہا ہے عمد ایک ذات آمد ہے عمد اور ایک یہ میرا دو ذاتیں ہیں یا نہیں ایک ذات بندے کی اور ایک میں خود معبود میرا بندہ میرے قریب آتا ہے قریب آتا جو قریب آنے والا اور ہے اس کے قریب جا رہے وہ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قریب جا رہے وہ بھی وہ ہو اس کے قریب جا رہے وہ بھی وہ ہو یہ کیسے ممکن ہے ابھی عقل کو فطر اس بات مکمل کر یہ حدیث مستقل دو ذاتوں کی خبر دے دے نفل پڑتا ہے نفل, ہے. نفل پڑتا ہے آج اللہ کے شریف ہو جاؤ نفل کون پڑ نفل پڑ رہے ہیں خالے رہے تمہارے نزدیک سات ایک ہی ہے ثابت ہوگی پوری حدیث دوسرے آخر تک دو ساتوں کا بائن کر رہی ایک قریب آنے والی جس کے قریب دائر ہے نقل پڑتی ہے میرے قریب آتا ہے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے اتنا قریب آتا ہے کہ ابا ہو اللہ برباد ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ اور کون وہ ام ہے اور کون محبوب اگر محب وہ بولے محبوب بھی بولے کہ کون سا عقیدہ اور کون سی ہے ہے کس کی تشریف اور کس کی تعلیم ہے دو ذاتیں ایک ذات وہ ہے محبت کرنے والا بندہ اور ایک محبوب جس سے محبت کی جا رہی اللہ محمد کر رہے بندے سے محبت قبرت ہو جائے حدیث آخر تک دو ذاتوں کا فائدہ کر رہی ہے کو چل رہا ہوں میں اس کا سنا بن اس کا بسر اس کا رجر جاتا ہوں اس سے کرتا ہوں اور پھر بھائی رسائل ہوتی ہے جب مجھ سے سوال کرے گا کو ڈھونگا بھائی ہو تو اس سے پناہ مانگے گا پناہ اور شاید کون ہے اور مشہور کون ہے کو ہے استاذ ہیں ایک شاید ایک ایک مستعید ایک مستحذ ایک محیط اور ایک محض مستقل عریض پوری دو ذاتوں کا ذکر بار بار کر رہا. اگر سائر بھی وہ ہو مسور بھی وہ ہو مستعید بھی وہ ہو مست بھی وہ یہ کون سا آتی کون سا عقل ہے اور کون سے پتلے اس عیس میں کئی کریبے آپ کے سامنے آ گئے جس نے دو ذاتوں کا بار بار ذکر ہوا ساتھ ہےارے کو ساتھ ہے مخلوق یہ دو الگ ساتھ ہے مخلوق الگ ہے خارے الگ ہے حضور سوال یہ کہ آگ بننے کا معنی کیا ہے اور بندے کا معنی کیا ہے آگ بندے کا معنی کیا ہے جس کا, کا, کا جواب ہم دیتے ہیں تو باتیں ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ ہو اس بندے کی آنکھ بن جاتی کتنا سے عقیدہ کوئی تصور نہیں آج کبھی امداد کی بات آ کے خاند اس کی بڑھائی لکھی لڑیائی کوئی تصور میں اندازہ نہیں تو ایک بندے کی آگ بن جائے اگر اس کے بعد سلیم فکر اس کو مانتی اربی دونوں صاحب ایک بندے کے کان بن گئے ایک بندے کا حال بن جائے ایک بندے کا پاؤں بن جائے جو بانا کے بنتے ہیں انتہائی ہے بدرناک مانا بھی خدمات بدترین اس کا ہے کرنا پولیس ایسے بندے تو محبت کرتا ہے پھر اس کی آنکھ ہمیشہ حق دیکھتی ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ حق چیز, ہے. چیز اٹھاتا ہے حرام چیز نہیں اٹھاتے اللہ اس کو تحفظ دیتے اور یہ کوئی تعلیم نہیں کیونکہ جو مانا تم سمجھ رہے ہو اس معنی کو خود نس حدیث رد کر رہی ہے تمہارے صحت کے مطابق ایک ہی ضرورت بنتی ہے مغلوں اور کھانے حدیث اول سے آخر کر مستقبل دو ہاتھوں کی خبر دیتی جو ختم ہوگی اتحاد ختم ہوگی اس کا معنی کیا کریں گے جو معنی تم کرو گے اس سے اتحاد لا ہے اتحاد مردود ہے خود سے حدیث سے نعرہ یہ ہے کہ اس بندے کو استقامہ وہ اپنی زبان سے حق بولتا ہے اپنے کان سے حق سنتا ہے اپنی آنکھ سے حق دیکھتا ہے اللہ کی بدل اس کے ساتھ ہے. اللہ کی بدل اس کے ساتھ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہی ساتھ کہ آپ کا بیٹا امریکہ میں ہو اس کو آپ فون کر میرے بیٹا فکر رہ کر میں تیرے ساتھ آپ کی ساتھ اس کے ساتھ آپ کی حمایت آپ کی دعت خصرت مدد آپ کی ہمدردی جو بھی کام نہیں کر سکتے کام وہ سب اس کے ساتھ ہلکا کہ وہ لاکھوں میر کے فاصلے تھے ہزاروں کے فاصلے یہ ساتھ ہونا یہ معیلت مانے کو سمجھنے کی کوشش کی اللہ منی سکتے مستقبل اس کا علم قبضہ یہ ہاتھ ہے کہ تم ہی کو محیط پوری کائر کچھ نسل ایسے کرتے ہیں جو بیان کا واقعہ اللہ کے رفیع صاحب اللہ دینے کے موقع پہ ان میں یہ بھائی اب کر ان دنوں یو بائی رہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی بیٹھ کی یہ دنیا کے خوف آئی نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ ہو گئی یہ بھی اختلاف کی ہے یہ دو چیزیں جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے قرآن نے یہ بات وعدے کی ہے کہ بیعت کے حقیقت اللہ کے نبی کی ہوئی اللہ یو یو پر اللہ تعالی ہو وہ اللہ سے بیٹھ کر رہے یہ دی بیت اللہ کے حکم سے ہوئی تھی اور آپ اللہ کے نرمبر ہے ہر وہ چیز یا سب اللہ کے نمبر کی طرف منظور ہوگی کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں کہتا ہے نہیں انسران کہتے ہیں جو رسول کی بات کرتا ہے اس کو اللہ کی بات ہے رسول کی بات اللہ کی بات کیونکہ رسول کا فرمودہ اللہ کے عمر سے ہے رسول کی بات اللہ کی بینت کیونکہ رسول کی بینت اللہ کے امر سے رشوت اللہ کی طرف ہے خوفا یہ بھی اللہ کا آخروں ہاتھ کے ہاتھوں کے اوپر جس سے اختلاف لا لوگے اور گندا مخلوق کے درمیان موجود ہے اس کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں میں اوپر اوپر ہے لیکن اوپر ہونے کا مانا کیا ہے اوپر ہونے کا مانا کیا مس سے چھوے ہیں نہیں آسمان اوپر ہی نیچے ہے آپ کہیں گے جی آسمان اوپر ہے اوپر ہونے کا مانا کیا ہے آسمان آپ کو چھو رہا ہے یہ بات معلوم ہے گندہ اوپر ہے کسی بھی ہم چیخ رہے ہیں گندہ اوپر ہے سمتے علوم ہے،, ہے اس علوم کو کوئی نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر اوپا ہے بہت اللہ کی عمول ہے لیکن اوپر ہونے کا مرد چھو نہ باتیں اس بہن میں صابر رہا ہوں بکم بھی بہت ہے بھائی صاحب کہ بندوں کے دل اللہ کی تو ان کے بیچ میں تو ان کے درمیان اس سے اور بس لو مارا کہ اندر مخلوق درمیان ہے اس طرح کہ ہر بندے کا دن اللہ کی دو انگلوں کے بیچ ہوئی اللہ کی صفت ہے کسی ہندی کہتی ہے تم نے کسی نے بتایا کہ دلوں کا انگلوں کے بیچ کا مانا یہ ہے کہ انگلیاں بندوں کے دنوں کو چھو رہی تم نے کہا کہاں سے آئے خبر تو یہ ہے کہ ہر بندے کا دل اللہ کی دو انگلوں کے بیچ ہوئی بیچ میں ہونے سے اختیار ہے اور اختیارات کہیں لاد مس کہ قرآن کہہ رہے مس آد الخر یہ بادل مسخر ہے آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں بادل آسمانوں کو چھوڑ ہے زمینوں کو چھوڑ ہے نہیں ماں ہے درمیان میں ہے آپ کہیں کہ لاہور واضح ہے اسلام آباد اور کراچی کے درمیان کاش اسلام آباد بہت چھو رہے ہیں ہونے سے یہ جو چھوڑے ہیں لازم نہیں آتا بات وہی ہے یہ علم پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ اوپر ہے تمام مخلوقات کے دل اللہ کی تو ان کے بیچ میں کا معنی یہ ہے تو ان کے بیچ میں کیا کیا ہے یہ بیان دے دوں جو چیز بتا دیجیے اس کو قبول کر لیں اور کس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس پر کوئی بات نہ کرو اس کی اس کے علم کو اللہ کے فروغ کرو لیکن ماں بین ہونے میں چون لاگنے احتکا لادنیا اسے بے شمار رسول موجود ہے تو بادی آسمانوں سے کے بیچ میں ماں بین ہونے اس سے قبل احتیاط لا دیا یہ بلا ان تمام صفات کے بارے میں عقیدہ یہ ثابت ہے ان کے معنی معلوم نے لیکن کہتے ہیں دھم نہیں جانتے ٹھیک ہے تمام دنوں دن. کے دل اللہ تعالیٰ کی جو بیچ میں ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو چمچا پھینک دے اس طرح چاہے پھیرتے. لیکن جو انہوں بیچ میں ہونے کی کہیں ہیں نہیں جانتے اگر کہیں کہ یہ تو انہوں بیچ میں ہونا کے کی کی ساتھ ہے مس کے ساتھ ہے تو ہم پوچھ نہیں رہیے ہم آپ کو بیچ میں ہونا یہ احتیاط کا مستقصب نہیں اللہ پر قوانے اللہ پر کوئی بات منصوب کرے اللہ نے و کرا سے کوئی بات منسوخ کی کوئی گنجائش نہیں کوئی گزارش اس طرح کے دن ہے کچھ سنجھا ہونا ہے کہ آدم آدمی تکلیف دیتے خدا ہے تکلیف کیسے دیتے ٹہر کو گالی دیتے دہر کو زمانے کو میں بندہ ہے میں دہر ٹہر تو میں ہوں دیتے دار تو میں ہوں اللہ نے یہ خبر دیگر ہونے کا مانو عدیس میں نے خود تیار کر دی اللہ تعالیٰ کے تیار ہونے کا کیا میں نے اللہ کے شفاق مجھے کوئی صفت نہیں اللہ کا اسماد ہے ان میں اللہ نے کوئی نام نہیں اور کوئی صفت نہیں چاہے وہ جامع چیز ہے اللہ کی سفاق میں کوئی صفت جامد نہیں ہر سب کا اشتخاب ہر سمک کا اشتخاب ہے اس کا مادا ہم جانتے اس کا مینا ہم جانتے ہیں اور جہر ایک لفظ جاند ہے اللہ کی صفات میں کوئی سبت جاند نہیں اللہ ہمارے چاہے لیکن کیا ہمیں زمانہ کیا ہے اللہ کا خود بیان کر رہے یہ دن امر اوکمے مندی نہ بن یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے رات اور دن کو میں پھیرتا جو زمانے میں تصور مفاد ہو رہے جو آپ دے رہے میرے امر سے ہو یہ مانا پیار ہونے کا اللہ تہرے دا پیار ہونے کا مانا یہ کہ پورے زمانے کے مان لو اللہ کے ہاتھ اب زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہے اگر تم گالی دو گے کہ تو کہانی کہاں پہ اللہ کے عمر کی طرف رہے اللہ کی طرف ہے اس کی مثال ایک اور حدیث ہے رسول اللہ کے نا تو پورا آواز نہ دو ہاں جی کہ امر نا انہ کے اندر کے چلتے جو تیل آندھی آئی اور آپ چھت ٹوٹ گھر کا چھت ٹوٹ گئے آپ آندھی کو گالی دیں نہیں آندھی کوئی نقصان ہو گیا کوئی چیز گھر کے ٹوٹ گئی آپ آندھی کو گالی دے پر نہیں کوئی محدادی میں امرا کہ اندازہ کے امر سے یہ امر کی طرف جائے گی اللہ کی طرف کس طرح باہر اللہ پر بھا یہ تقریب میرے اندر سے اچھا اگر اب تو حدیض میں آ جائے مکلم وہ نہیں بن رہا کہ اس کو میں بدلتا ہوں میں پھیرتا ہوں تقریب نہ کرتا ہوں تصرف نہ کرتا ہوں تو اس تقریب تصرف میں دو ذاتوں کا وجود سامنے آ رہا ایک مکمل پھیرنے والا ایک مکمل جس چیز پہ ہوتا ہے اور مکمل ایک ہو سکتا. اور کیسے ہو سکے اور کیجیے مکمل اور مکمل دو ذاتوں کا وجود سمجھنا کہ نئے مکمل ہوں پھیرنے والا ہمیں ایک گھیرنے والی ذات ہے اور ایک وہ جس کو پھیلا جا رہا ہے اس کو دھیرا جا رہا ہے وہ بھی اگر اللہ ہے یہ بہت سارا چیز ہے اللہ تو ہمارا نا مکمب ہو اور کسی چیز کو پھیر تو رات کو دھم کو زمانے کو اس میں کو تصرفات میرے امر سے اس عزیز میں دو ذاتیں ایک ذات ہے اللہ مہانا اور ایک ذات ہے جس کو گھیرا جا رہا ہے یہ دو باتیں ایک کیسے ہو سکتی يقيدات نحن في الوجود يطلق يجاكي المرفي حلق على اكيه من يطاريه الحجر الاسبت الله الارض صافعه وقبله وكأنما صافع الله او قبله حجر الاسبت زمين من الله كطاياهاك حجر الاسبت زمين الله كطاياهاك اس کو بوسا دے گا اس کو چوئے گا بھیا اس نے اللہ کے پاس ہاتھ کو بوسا دیا یہ چھونی بات یہ کہ اس کو مرفو حمیس بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ مرفوع حدیث نہیں جس سب سے یہ مرفو بیان ہوئی ہے اس شد کو مہدے میں موبو کہا ہے اور اس حدیث کو باطل کہا ہے صحیح سد سے ابن و کا خواب موقع صحیح سمے سے اپنے کھاؤ راجو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا خواب رائے سے نہیں کہا جا سکتا یہ مرفوع ہے چلو مان لیتے لیکن اس سے کیا فائدے سے حضر عصمت اللہ کا دایا ہاتھ ہے یہ اللہ کی صفت نہیں دیکھو بیان ہو رہا ہے کہ حضر عصمت زمین میں اللہ کا دایا ہاتھ ہے زمین کی قید اس کا خاص بیان ہے اللہ کا ہاتھ اور ہے اور زمین میں زمین اللہ ہو اس کا اور ہے بطور اللہ کی سمت کا بیان نہیں ہو رہا تو آگے پرسا دے گا یا مسافر کرے گا گویا اس نے گویا کشمیری تو اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ کو بوسا دے دیا چو لیا مسافا کر دیا بیا ٹوک ہے اگر یہ باقی اللہ کے دائیں ہاتھ ہے اس کو پوسا دینے والا چوننے والا اللہ کے ہاتھ کو استعمال کے نہیں بلکہ یہ عجر اسمت کی ایک تقریب ہے اس کا درجہ اور مقام ایسا ہے اس کو اتنی عزت دو حجر عصمت اللہ کرا دیا بیت اللہ پتھروں کی پری ہوئی مٹی کی ناپت اللہ اس کا حجر ہوئی یمین اللہ اس کو ایک عزت دی گئی اللہ. اللہ کا ہاتھ سابت ہے اللہ کا ہاتھ اللہ کی سمت ہے hey! اللہ کی سمت ہے سابت ہے اس کی کو کوئی نہیں جانتے کوئی نہیں جانتے اس کے بعد کہتے ہے کہ ساتوں سمان ساتوں زمین کیا مدد کے دیں اللہ کے دائیں ہاتھ میں لبھی ہو یاد مجھے دائیں ہاتھ میں اور اللہ پوچھے تو کہا کہاں چپ کہاں کا ہے وہ اللہ کی سمت ہے اور یہ حرسمت اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن میں آئے گا اس کی ایک زبان ہوگی اور دو واقع ہوگی زبان اور دو واقع حجر رسمت کے بارے میں جو اللہ کی سمت ہے اس کے بارے میں کیا ہے ساتواں آسمان میں اور زمین ہے اللہ کی آئے گا لپٹے میں اور حجر سمند بارے میں کیا فرما قیامت کے دن آئے گا اس کی دو واقع ہوگی اور زبان ہوگی آنکھوں سے لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے دوسرا دیے اس کو چھو اور زبان سے کھلا ہی دے گا اور اللہ قبول کرے یہ اس کو تقریر کے طور پر کہا گیا کہ جو اللہ کی کسی میں یمین ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہے اس کی ایک اہمیت نہیں ہے نہ اس کو بھی دیکھ سکتا ہے اللہ نظروں سے عزت ہے ہے چھپا ہوا اگر یہ اللہ کی سب ہے تو دکھائی سکتے کے معنیٰ میں نہیں بلکہ جی خاص معن ہے حضرت کی تکریم کے لیے یمین اللہ کسی کو جو ہے وہ اور ہے اس کا معنی اور ہے اور یہ چیز اور اللہ میں تشریح کا استعمال نہ ہوتا کہ جو اس کو بوسا دیا چھوئے گا گوڑا اس پہ اللہ کے پہلے ہاتھ کو بوسا دے گی اس بوسا دینے کی ایک شان ہے کہ جو اس کو بوسا دے گا اللہ اس کو اتنی عزت دے گا اتنا عزم دے گا اتنا مقام دے گا کہ گوڑا اس نے اللہ کے ہاتھ کو بوسا دے گا اس مقام کی شام کو بیان کرنا مقصود ہے اس کی تقریر مقصود ہے اس عمل کی حدت اس کے مقام کو بیان کرنا مقصود ہے اللہ خراب اسی قسم کے سارے شبوہات ہیں لیکن ہم نے عرض کر دیا کہ جو اللہ کے اس کا مقام تو صحیح مصروف سے ثابت ہے بغیر کسی تعبیر و تشریح کے ایک اللہ کے لیے عدم ہے اللہ تعالیٰ عرف و مستوی ہے اس کی بلندی کی کوئی مثال نہیں کوئی انتہا نہیں اور کوئی تصور نہیں اس کا تو اس کی حد نہیں ہے ہماری تمام حدود سے ماں ہے ہماری سوچ سے ماں ہے کہ اس کی شان و مقام ہے اپنی عرش پر مشتمل ہے اور پوری کائنات کا ہے کی کیے ہوئے ہر چیز کو جانتا ہے سنتا ہے ورنہ ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم لے لینا کہ تو ہر شخص کر سک صوفیہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ حاضر نہ دے اور یہ لفظ آج ہمارے اندر بھی موجود الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ آگے اللہ کی حاضر نہ جان کر دوائی دیتا ہوں ہے اللہ کے لیے حاضر ہونے کی کوئی صفت نہیں حاضر ہے اللہ دیکھتا ہے یہ صفت ثابت ہے لیکن حاضر کسی میں ثابت نہیں کسی بت کو بلا ہی میں اللہ کہ حاضر ہونا اللہ کی شان ہی نہیں اللہ کی صفت نہیں ہے کسی میں بلی قرآن حاضر کہیں اللہ کی کسی میں داد نہیں ملے گی مصوخیات ایک شوشا چھوڑا نہ لاشہری طور پہ اس کو اپنا بیٹھے کو استعمال کرتے آگے ہونے کا ہی کہیں موجود کہیں موجود ہوگا اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کے ہی ہر جگہ موجود اللہ کے عرش آرش ہے اور علم ہی ہی نہیں محسوس ہی پوری کائنات کو محیط کیا بڑا نہیں یہ بنیائی کا نہیں اللہ کی بنیائی ہے توالو ہمارے لیے ہمارے لیے سجدہ ہم نے کرنا مصنوع ہماری شان اللہ کی شان شان کی بریائی رضائی بل رضائی بلکہ عزت تکبر فخر میرا لباس اللہ کی زینت اور حاضر ہونا اس میں تاخیر ہے اس میں جلت ہے چھوٹا فن ہے اس میں سے کہتے ہیں کہ غلام گناہ حاضر, حاضر اس میں تجریر عدالت میں کیا کہا جاتا ہے یہ جگہ شیخ ہے اور ملزم حاضر ملزم کو حاضر کہا جاتا ہے ملزم حاضر اس میں تصویر تعطر جب ہاوی لیتا ہے کلاس میں شکل کیا تھا حاضر جناب راستوں آپ کی زبان میں رکھو میری شادی میں ادب ہے اعتراف اپنے شیخ سے کہتے ہیں کہ ہوں دور کے جواب میں حاضر آپ کا حادر اس مسئلے کا اللہ کا آدر ہو رہا ہے اللہ کی اہم متاثر کا حقیقت اللہ عرب عقیدت اظہار اعلان کریز الدیث نے دوسرے میں کھوڑ دیے لوگوں سے بات کا ادوار کہتے ہیں از کا موجود از کا موجود اللہ ضرور ہے یہ بات نہیں اللہ کے اندر اللہ یقین بہت ہے بکواس کیا چیز اللہ بھی ہے بہلوب بھی یہ کہتے ہیں اللہ ہی اندر بات ہے ری کائنات اللہ ہے وہی سوٹی ہوگا کہ دفاع ہے یہ بات غلط ہے اللہ ہے دیکھ کہ اللہ بھی ہے مخلوق بھی یہ بات اللہ بھی ہے مخلوق بھی اللہ, ہی اللہ ہی. یہ بات کہاں سے لے یہ ہیرا باد اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے اللہ کا اپنا مکان ہے مخلوق کا اپنا مخلوق. اللہ, اللہ یہ کھڑا دل جاؤ گے اللہ ہر جگہ محرود یہ ہاں اللہ کے لیے عقیدت ساتھیاں جو قرآن میں بیان کیا حادی میں بیان کیا اس میں ہمارا ایمان ہے ہمیں سخر ہے وہ یہی ہے کہ اندر امر عزت ہی اپنے عرش میں مستقبل اور ہمیں عرش استعمال اور میں علم ہی میں قدرتی ہی میں سلطان ہی محلت ہی پوری امید اس کا علم ہر جگہ اس کا قبضہ احاطہ ہر جگہ ذات عرش پر اب وہ اجتماع کیسا ہے ہم نے کر دیا بات سنتا ہے ہم جانتے ہیں سنتا کیسے ہے ہر چیز دیکھتا ہے ہم جانتے ہیں ایمان ہے دیکھتا کیسے ہم لے گا کتنا گبارک کتنا آخری تھوڑا ان شاء اللہ یہ عقید ہماری نگاہ کا باعث بنے گا ان شاء اللہ صحیح عزیز ہے پھر کا دن ہوگا اور وہ کھڑے ہو گے تب کو بھی تقسیم پارٹی اتنا سب کا جتنا ملت فلاح باتیں فلا کے پیروکار فلاں کے پیروکار فلاں کے پیروکار لوگ تقسیم ہو کر کھڑے ہر طبقے کا انعام آئے گا ریڈر ریڈر آپ نے لوگوں کو لے کر چلا جائے گا اپنے لوگوں کو لے کر چلا جائے گا کہاں جائے گا بلی کیا حدیث نے بٹوایا ذکر کیا اللہ کا کمان ہے جب مجھے امام نے پوچھا کہ ہم شاہ میں تھے کیا میں تھے اللہ نے خیر دی اسلام دیا اس خیر کے بعد شر ہے کہاں ہے پوچھا اس شر کے بعد خیر ہے تو ماں کہاں ہوگا پوچھا اس خیر کے بعد شر ہے اس خیر کے بعد شر ہو گی وہ شر کیا ہے ماں کے دراز انار باب جہنگ تائی ہو گئے بائی رہے لیے جہنگم کے درازوں پر کھڑے ہو کے درانوں پر کھڑے ہو من عجاب ہو کب ابھی اٹھتی ہے جو ان دائوں کی ان لیڈروں کی بات کو قبول کرے گا ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ لیڈر ان کو جہنم میں دے. لیڈر آئے گا اپنے طبقے میں منت کو لے کر چلا جائے گا کہاں جہنت ملا جنت خط کھینچا سیدھا دائیں بائیں بہت کھینچے کہ سبھی لوگ اللہ کا راستہ اور یہ دائیں بائیں کے راستے اللہ کن میں سبھی شہفان ان میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے شیزان نہیں کھڑا انسان کھڑا ہے شہزان کی صورت شیزان کا کام تابا نہیں شہزان کا کام دل میں مسالس پیدا کرنا حدیث ہے الحمدللہ الحمد للہ ان میں بھی کیا جاتا ان میں ایسے خیال آتے ہیں ایسے خیال اور مسالس آتے ہیں کہ دل چاہتے آسمان سے نیچے کھیل جائیں یہ آسان ہے لیکن وہ خیال نہ آتے جتنے حمل خیال آتے برے کندھے خیال آتے ہیں جاتا ہیں کاش وہ خیال نہ آتا اور اس کے بدلے آسمان سے گر جاتا ہم کیا کریں خیال آتا ان کا رسول اللہ الحمد للہ کہ شیطان کے معاملے کو معروم رکھا صرف پسم سے شیطان کا معاملہ معروم نے کہا تک پسم سیدھے دل میں خیال پیدا کرتا اس کے مقابلے میں کیا ہے اللہ کی آیات برگی نات کلام الرحمان ہے اللہ کے دھرمبر کا فرمان اس کے مقابلے جو لوگ ان آیات آیابیان کو چھوڑ دیتے ہیں کلام الرحمان کی قدر نہیں کرتے اللہ کے دھرمبر کے فرامین قدر نہیں کرتے اس کے مقابلے میں صرف شیطان کے اوون کو مسانے کو قبول کر لیتے ہیں کتنے لوگ کھاتے کا سودا کر رہے ہیں اور واقعی حکم و اللہ کے آزاد عمین کا مستقبل کے ہر سبھی پر شیطان کھڑا ہے وہ انسان ہی حقیقت وہ شہزان ہے کیونکہ اس کی جانب کیونکہ اللہ کے مدد اس کے راستے کے خلاف ہے کہ اگر کرو شیزانی دار تو کیا مطلب یہ پارٹیاں کھڑی ہوں گی نیتیں کھڑی ہوں گی اور ہر قوم کا رہبر آئے گا اپنی قوم کو لے کر اپنی پارٹی کو لے کر جائے گا وہ اللہ کے پھر ہم نے بتا دیا کی نمک ایک قوم باقی رہ جائے گی اس کو لینے کوئی, کوئی راہ بھر نہیں کوئی نیبر نہیں اس قوم کو لے رہے آئے رب کہا جائے گا کہ تم یہاں دور کھڑے ہو تم یہاں دور کھڑے ہو اللہ کھڑا تم کیوں نہیں گئے سارے جا چکے وہ قوم کہے گی کہ نن تنو ربا میں اللہ بھی کن میں ہوں ہم تو اپنے اس رب کا انتظار کر رہے ہیں جس کی ہم نے پوری زندگی عبادت کی اور اس کی بات ہم نے کسی کے قول کو نہیں دیکھا کسی کے پردھان کو نہیں دیکھا اور نہ کوئی درگاہ نہ کوئی قبر، نہ کوئی اضر نہ نے صرف اللہ کو پکارا اسی کی ساتھ کی ہم اس کے انتظار میں وہ آئے گا اس کے ساتھ جائیں گے ہمارا کوئی لیڈر ہم نے ذرا پوچھے گا یہ علامہ کہیں نہ کہیں نہ کہار کی معرفت کی اپنے رب کی معرفت کی عوامت کیا ہے تمہارے پاس یہ ہر قوم اپنے امام کو پہچان دیں گی، اس کی شکل اس میں کہ اس کی احوال وہ جانتی ہے اپنے ر کیسے پہچانو گے کوئی علامت ہے کوئی کیسے پہچانے گے؟ کوئی بھی آدر کہہ سکتے کہ میں رب ہوں اس کی نہیں کرو گے اس کی پیٹھی چلو گے کیا علامت علامت سن لیجیے الحمد بس یہ ہمارے دل کا قرار ہے اس کے بعد تکلیف نہیں آئے فکریں لوگ قتل کر دے کوئی پرواہ نہیں سب کام میں قبول ہے یہ حدیث ہمارے دل کا قرار ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ علامت کیا ہے کیا اللہ ایک ہی علامت ہے لا بس لائح کی مثال کوئی نہیں ہر مثال سے پاک کشمیر سے پاک ہے یہ ہے میرا رابطہ ہر کشمیر سے پاک ہر مثال سے, پاک ہر سے پاک اس پر وہ دیوار کو ہم مانتے اللہ تعالیٰ ساخ سے قرضہ ہٹا دے گا کہ سوجے پر یہ ساری قوم جو بیٹھی تھی سجدے میں گر جائے گی یہ ہے کامیابی آج سجے نہیں کریں باقی لوگ سجدے کی کوشش کریں گے ان کی قبر ایک تختے کی طرح بن جائے گی اللہ سجدہ نہیں کرتے لیکن روکے دن اللہ کی سچی حفاظت کرنے والے اس میں اسلام شفاف کے حق کو پہچاننے والے سجدہ کریں گے اور یہ کامیاب کرو یہ علامت ہے یہ رحمان مان با ہم کے مستقبل ہے وہ بارش کہاں پر ہے اوپر ہے اتنا اوپر ہم نہیں جانتے وہ علوم کیا ہے ہم نہیں جانتے ع ہم کی جانتے وہ ہے. اللہ کا عرش ہے اللہ اس پر مستقل ہے استفاق کی ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی ہر چیز ہر صفال باقی اس کا احاطہ پوری کائنات قدرت سمند مثر وہ کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے ہے ہمارا ایمان ہے کیفیت ہم نہیں جانتے اس کی ہر بات ہر کام ہر سفت بال مشل ہے ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس کی ہر صفت کر میں نے کر دی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کشن کی ابھی باقی ہے آج پروگرام میں مجھے نہیں آنا تھا میرا سزا رات کو یہ امان مسقط کی طرف اچانک ہمارے دلیہ کی طریقے خراب ہو گئی ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے سبھی مجھے مجبوری کرنا پڑا آپ سے تو کی ہی سزا کہ دعا کرنا کرا دوں کو شفا کام ادا کرنا دو کشن کی باقی ہے تو پھر یہ رکھیں گے بعد میں اس کو پورا کریں گے اللہ اللہ تعالیٰ کو صحیح عقید صافی صحیح عقید عطا فرما دے اس کے فہم کی توفیق دے دے اس پر پوری زندگی قائم رکھے یا ہر قسم کی تشبیر سے تعطیل سے تکیل سے تنصیب سے محفوظ فرما سلامتی اطاف فرمان اور عقیدہ صرف کا, صحابہ کا،, کا, کا. ہم کو عطا فرما دے اس پر قائم رہنے کی, اس کی